نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مدل له ومن یدلل فلا حادي لہ محمدی کتاب محمد اللہ محمد وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعا وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي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 مِنَ, من الشيطان الرجيم بسم اللہ كُلِّ شَيْءٍ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفابط فارجع البصر حل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمسابيها وجعلنا رجوما للشياتين وأعتدنا لهم عذاب الصعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنما وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ويتفور تكاد تميز من الغيز كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فکلبنا وکل نا مانو دل ان شعی ان ان تم اللہ دلال ان <كبیر> حضرات محترم آج کی مجلس میں ایک بات پہ غور کرنا ہے بحثیت انسان جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور دنیا میں ہمیں بھیجا پہلی بات تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں کیوں بھیجا ہمارا مقصد زندگی کیا ہے دوسری بات ہمارا دائرہ کار کتنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کون سی چیز ہمارا دائرہ کار سے باہر ہے یہ ہر انسان بات جانتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جب اپنے دائرے سے باہر نکلتا ہے تو پھر اسے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا جب تک وہ اپنے دائرہ کار کے اندر اپنے اختیارات کے اندر جو اسے دیے گئے ہیں اس میں رہتا ہے تو وہ عزت بھی پاتا ہے اور اس کی زندگی بھی سکون کے ساتھ گزرتی ہے جب وہ اپنے اختیارات سے باہر نکلتا ہے جب وہ اپنے دائرہ کار اور ان, ان حدود کو پھلان جاتا ہے تو پھر یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اس کے پلاگتے ہی ہر مصیبت اس پہ ٹوٹ پڑتی ہے آج ہم پہ بہت سی مصیبتوں کے اسباب جو ہم ان پہ غور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر انسان چھوٹا ہے یا بڑا بڑا لکھا ہے یا ان پڑھ عالم ہے یا جاہل ہر انسان اپنے دائرے میں رہ کے خوش نہیں ہے بلکہ ہر انسان اپنے دائرے سے پلانگ کے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے یہی سبب ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں پریشانیوں مصیبتوں اور مختلف کرب میں مبتلا ہے لیکن ہم اپنے دائرہ کار کے اندر رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھی یہ سورت ملک انتیسواں پارہ اس کی پہلی آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت انسان کو اس کا دائرہ کار اور اس کے مقصد زندگی بتلانے سے پہلے پہلے اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے کہ جس نے تمہارا دائرہ کار بنایا جس نے تمہیں مقصد زندگی دیا وہ ہے کون کتنی طاقت کا مالک ہے تو اللہ رب العزت پہلی آئے میں اپنی قوت کا اظہار فرماتے ہیں تبارک بے اد الملک بابرکت ہے وہ ذات بے الملک جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے جس کے قوت کے اندر جس کے دائرہ کار سے کوئی بھی انسان باہر نہیں ہے بلکہ صورت صورت رحمان کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کے ہر انسان کو ہر جن کو اپنی ہر مخلوق کو ایک چیلنج دیا ہے کہا یا مارشا الجنس انست تم اختار اللہ ب سلطان اے جن اے انسان تو اپنے پاس جتنی قوت ہے بروے کار لے آ اور جو ٹیکنالوجی ہے اسے بھی اپنے استعمال میں لے آ یہ زمین زمینوں آسمان میں جو بنائے ہیں اس کے کنارے ہیں اس کے کناروں میں سے نکل کے تو دکھاؤ لا تنفذو نہیں نکل سکو گے الا بسلطان جہاں بھی پہنچو گے وہاں میری بادشاہت ہوگی میرا دائرہ کار ہوگا اور تم میری بادشاہت سے نہیں نکل پا سکتے یہ وہ بادشاہ تمہیں تمہاری مقصد حیات بھی بتاتا ہے اور تمہارا دائرہ کار بھی بتاتا ہے مقصد حیات کیا ہے اللہ خلق الموت والحیات حیات تمہاری پدیش سے لے کر تمہاری موت تک جو عرصہ اللہ نے تمہیں زندگی کا دیا ہے اللہ صرف اس دائرے کے اندر تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے جو انسان بھلائی اور خیر کے کام سے نکلتا ہے وہ اپنے دائرے سے باہر قدم رکھ دیتا ہے اس لیے ایک مسلمان خصوصاً اور ایک انسان بالعموم اللہ رب العزت کی بادشاہت سے نہیں نکل سکتا اللہ کی مملکت سے باہر نہیں جا سکتا اس کے قانون سے انحراف نہیں کر سکتا وہ کرے گا تو اس کو محلت تو مل جائے گی لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں الدی خلق الم الحات احسن و عملہ تو دونوں باتیں یہاں اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد احسان و عملہ کام کرنا ہے نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا دوسری بات ہمارا دائرہ کار کیا ہے کہ ہم نے اگر اس دائرے کے اندر رہنا ہے تو ہمیں بلائی کے کام کرنے ہوں گے ہمیں حلال کھانا ہوگا ہمیں دوسروں کو تکلیف نہیں دینی ہمیں ظلم نہیں کرنا ہمیں دوسروں سے دھوکہ نہیں کرنا اگر اس دائرہ کار کے اندر رہیں گے تو یہ کام نہیں کرنے ہوں گے اگر یہ کریں گے تو ہم نے اس دائرے کو ان حدود کو کراس کر کے باہر قدم رکھ دیا جو اللہ رب العزت اپنی بادشاہت میں برداشت نہیں کرتے اس کو بتانے کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت انسانوں اس اللہ کی بادشاہت اس کی قوت اور طاقت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ما ترافی خلق الرحمن اس اللہ نے اس رحمان نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے ایک خلق بنائی ہے جس کا نام آسمان ہے وہ ایک چھت ہے دنیا میں بے شمار انسان بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں بہت بڑے بڑے پلازے تعمیر کرتے ہیں ان کی چھتیں بناتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں وہ چھت چند سال بعد یا اسی وقت کئی دوسرے انجینئر جب اس کی اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ نقش نکالتے ہیں اس میں ٹیکنیکلی یہ فالٹ ہے اس میں اے ایسے رہ گیا ہے یہ اتنی جلدی گر جائے گی اس میں یہ ایسے ہو جائے گا ایک نہیں چند ستونوں پہ کھڑی ہوئی چھت جو ہے انسان پوری کوشش سے بھی بنا لے تو اس کے اندر بے شمار نقائص نکالے جا سکتے ہیں وہ رحمان کہتا ہے ما مترا پیخل کر الرحمان تمہارے رب رحمان نے بھی ایک چھت بنائی ہے دیکھو اس کی طرف من تفاوت اگر کوئی نقص نظر آتا ہے تو بتاؤ مجھے سمرجر سم دوبارہ دیکھو کرتین بار بار دیکھو الی کل بسر خاص تمہاری نظریں پریشان زلیل خوار ہو کے لوٹ آئیں گی رحمان کی خلق میں تم کوئی بھی نقص نہیں نکال سکو گے ماتارافی خلق رحمان فرج البر سم مرج البر ایک مرتبہ نہیں بار بار دیکھو یعنی کلب الک تمہاری نظر لوٹ آئے گی خاص زلیل ہو کے بہو حسیر اسے کچھ بھی نہیں ملے گا پھر اللہ فرماتے ہیں اے حضرت انسان تو تو بہت کمزور ہے تیری تو حیثیت اتنی نہیں ہے جو شیطان ہے جو کھل کے اللہ کی دشمنی پہ آیا اور اس کی ضروریت میرے لیے تو اس کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے بالقدما دنیا بھی مسا بھی اے حضرت انسان جو آسمان کی چھت پہ چھوٹے چھوٹے ستارے دیکھتے ہو تم جو چراغ چمکتے ہوئے دیکھتے ہو میں خود نہیں میں نے یہ ان کو مارنے کے لیے بنائے بنایا <شِعَادِين> میں شیطانوں کو ان کے ساتھ رجم کرتا ہوں کیوں کہ وہ اپنے دائرہ کار سے نکل کے بغاوت کرتے ہیں وہ سرکشی پہ آتے ہیں وہ ان کا کیوں مارتا ہوں کہ وہ آسمان پہ آ کے اللہ جو بات نہیں ابھی بتانا چاہتا انہیں سننے کی کوشش کرتا ہے اب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتانا نہیں چاہتے میں آپ کے دروازے کے پیچھے چھپ کے اسے سن لو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے اللہ یہ بھی بات پسند نہیں کرتے اس کو بھی بغاوت تصور کرتے ہیں سرکشی کہتے ہیں کہا جو میری بات کو جو ابھی نہیں بتانا چاہتا جو سننے کے لیے آئے گا رجو مل جو بھی کتنا ہی طاقتور شیطان ہوگا میں ان ستاروں کے ساتھ اسے رجم کروں گا رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کے مار دینا کسی کو اور آپ عموماً دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے ایسا نہیں تھا جب آپ آئے تو پھر یہ اللہ نے ایک قانون بنا دیا اب یہ میری بات نہیں سن سکیں گے جب شیطانوں کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا جنات کے ساتھ تو انہوں نے کہا یہ دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے دیکھو انہوں نے چھ گروہ بنائے کہ ایک مشرق کی جانب جائے ایک مغرب کی جانب جائے ایک شمال اور ایک جنوب ایک آسمان کی جانب اور ایک زمین کی جانب اور پورا زمین کا خطہ چھان مارو دیکھو کہ دنیا کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ یہ ستارے پتھروں کا کام دے رہے ہیں ہمیں مار رہے ہیں سبب کیا بنا ہے تو ان چھ گروہوں میں سے ایک گروہ جب طائف کی گھاٹیوں سے گزر کے آ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل کے واپس مکہ آ رہے تھے جس جب طائف کے اندر آپ کو سخت ازیت پہنچائی گئی تو مکہ کے اندر اگر بابو صفا سے باہر نکلے تو اس پہ روڈ آگے جا کے مسجد جن آتی ہے اس جگہ پہ آپ بیٹھے تھے تو آپ پہ یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت جنوں نے اس بات کو سن لیا انتیس إِلَى کل جنات جن نے سنا تو وہ کہنے لگے حقیقتاً یہ تبدیلی ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہو رہی ہے اور اس کے اندر ہدایت اور رہنمائی ہے اور ہدایت کا رستہ ہے اور ہمارے لیے کیا ہے ہم اسے قبول نہ کریں اب دیکھیں تھوڑا سا غور کریں اس بات پہ اگر سرکش جنات جنہوں نے اللہ کی قوت اور طاقت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا وہ بے بس ہو گئے کہ اللہ العزت کے سامنے اکڑا نہیں جا سکتا اس کی سرکشی اور بغاوت نہیں کی جا سکتی اتنی عجیب بات ہم نے سنی ہے جو ہدایت کی طرف بلاتی ہے وہ آمنہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مان لیں اے حضرت انسان یہ ساری اللہ کی قوتیں ساری قدرتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں آسمان کی چھت ہمارے سامنے ہے دن اور رات کا آنا جانا ہمارے سامنے ہے پھل درختوں پہ پھل اور پھول لگنا ہمارے سامنے ہے اور ان کو کرنے والی ذات ہمیں نہیں دیکھ پاتے سارے درختوں کو پانی ایک رنگ کا لگتا ہے اس پانی کا ذائقہ ایک ہے جس مٹی میں پھل پلتے ہیں وہ مٹی کا رنگ ایک ہے پھلوں کے ذائقوں میں مختلف رنگ مختلف ذائقے مختلف مٹھاس مختلف جو ہے ان کی جو ان کی جو اللہ اکبر ان کے اندر جو توانائی ہوتی ہے وہ گرم ہے وہ ٹھنڈا ہے وہ فی الحام بیماری کے لیے ہے وہ فی الحام بماری لگاتا ہے یہ ساری چیزیں بھرنے والی کوئی تو ذات ہے تو جو ذات اس نے سب کچھ ہمیں دیا ہے بے شمار پھول اور پھلوں سے نوازا آپ دیکھیں ہم جس خطے میں رہتے ہیں جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں جتنے پھل اس وقت ہماری زمین اگل رہی ہے شاید پوری دنیا کے کسی خطے کے اندر رہو اور یہ بات یاد رکھیں آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں جو پھل کی خوشبو اللہ نے اس اس خطے کے پھلوں میں رکھی ہے دنیا کے کسی علاقے میں نہیں ہے لبنان کا دنیا کا بہترین سیب ہے لیکن آپ اپنا سیب جو ہمارا بلوچستان سے آتا ہے جسے کالا کولوی اور دوسرے کہتے ہیں اگر آپ ایک دو تین کلو اپنے کسی کمرے میں رکھ دیں تو پورا گھر خوشبو سے محتر ہو جاتا ہے آپ آم اپنے گھر گھر میں رکھ لیں پورا گھر خوشبو سے ہو جاتا ہے دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہے وہاں کے آم بھی ہے خوشبو نہیں ہے, چاول بھی ہے آپ چاول پکائیں پورے محلے کو محتر کر دیتا ہے لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے یہ رنگا رنگ ساری چیزیں جو ایک رنگ کی مٹی سے پیدا کیے ہیں کیا اس نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ انسان کی خدمت کرے تو انسان کو بے مقصد پیدا کیا ہے کہ جو مردی کرے جو اس کے من میں آئے وہ کرتا رہے ایک بے جان پھل ایک بے جان پھول وہ انسانیت کی خدمت پہ معمور ہے ہر قسم کا جانور انسان کی خدمت پہ معمور ہے گائے بھینس اونٹ اسے دودھ پلاتے ہیں اور اس کی بھار برداری کا کام کرتے ہیں اور کتنے جانور ہیں جو زباں ہو کے اس کے لیے خوراک اور اس کی زندگی کی توانائی مہیا کرتے ہیں ساری دنیا کی ہر چیز اگر اس کا ایک مقصد ہے وہ اس مقصد کے لیے اپنی جان تک دے دیتی ہے تو اے حضرت انسان جسے اللہ نے شعور سے نوازا ہے تیری زندگی کا مقصد صرف ناچنا کودنا ہے تیرے لیے کوئی دائرہ کار نہیں ہے کہ جو تیرے من میں آتا ہے کرتا رہے جو تیری خواہش کرتی ہے کہتی ہے وہ کرتا رہے اے حضرت انسان کبھی میں نے اور آپ نے نہیں سوچا کہ وہ جانور تو اتنا خوف زدہ ہے کہ میرے مالک نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے میں نے اسے ہر صورت پورا کرنا ہے حالانکہ وہ پوری کر بھی لے اس کو اس کا بدلہ نہیں ہے اس نے مرنے کے بعد مٹی ہو جانا ہے اے حضرت انسان تو نے تو جو کچھ کیا ہے تجھے مرنے کے بعد بھی مٹی نہیں ہونا بلکہ جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ملنا ہے اور اس کے لیے کسی مولوی کے فتوے لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان نما تو جو کچھ کیا ہے دنیا کی زندگی میں جو کچھ بویا ہے اللہ اس کا بدلہ دے گا میں اپنے دل سے پوچھ سکتا ہوں آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا بول رہے ہیں اور اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں خصوصاً جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو زندگی نام ہی سنجیدگی کا ہے لیکن بدقسمتی یہ کہ ہم مسلمان اپنی زندگی کے معاملے میں جتنے غیر سنجیدہ ہیں کوئی بھی نہیں ہے نہ ہم دنیا کے معاملات میں سنجیدہ ہیں اور نہ آخرت کے معاملات میں سنجیدہ ہے بلکہ ہم ایک طرح ایک متانا ایک بد کا ہوا جانور اس کے لیے کوئی رستہ متعین نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی وہ جدر منہ اٹھائے بھاگ کھڑا ہوتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ کاٹ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے ٹانگ مار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے نیچے دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زخمی کر دیتا ہے اسے کوئی عقل نہیں ہوتی تو اے حضرت انسان میرے اور اس جانور کے درمیان کیا فرق رہ جاتا ہے جب اسے بھی زندگی میں یہ احساس نہیں اور میں بھی وہی طرز عمل کروں تو میرے اور اس گدے میں کیا فرق رہ جائے گا تو میرے عزیز بھائیوں میرے نوجوان عزیز و پیاروں مجھے بتائیں کہ کل کا دن جو ہم نے گزارا ہم میں اور ایک بدکے ہوئے جانور میں کیا فرق ہے کیا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا ہماری زندگی کے دائرہ کار میں ہے اگر ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس ہے اگر آپ ہمارے پیغمبر ہیں اگر اللہ ہمارا رب ہے کتاب ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے تو پھر یاد رکھیں قرآن ہمیں اپنے دائرے سے نہیں نکلنے دیتا ہم اپنے دائرے میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ کلیش کیسے ختم ہوگا جبکہ اللہ رب العزت ان آیات کے آگے بڑی, آگے بڑی سخت دمکی دے رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں تمیز من کہ وہ اپنے غصے میں پھٹ جائے گی <سؤال> جب بھی کسی گروہ کو کسی فوج کو کسی لشکر کو کسی قوم کو گیر کے جہنم کے دروازے پہ لایا جائے گا اور جہنم کا دروگا ان سے ایک سوال کرے گا المیاتی نظیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا سب انسان سے اس وقت جواب دیں گے بلا کیوں نہیں نا نظیر ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ ہم نے ان کی ہر بات کو جکلا دیا اور کہا ما نزل اللہ من یہ بھی صرف اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں اللہ نے ان پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا مان اللہ من ہم نے کہا تم پہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا تم بکواس کرتے ہو تم ہماری خوشیوں پہ خوش نہیں ہو ہمیں روکنا چاہتے ہو انتم دلال کبیر اب ہمیں پتا چلا ہے کہ ہم بہت بڑی گمراہی میں تھے لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوگا آپ دیکھیں منحصل قوم ہم کہاں کھڑے ہیں رات کو ایک بھائی, بھائی نے بات بتائی ممکن ہے آپ تک بھی یہ پہنچی ہو یہ اس پل کے اوپر سے ایک بوتلوں کا ٹرک آ رہا تھا ایک شخص اوپر چڑھا اس نے ایک بوتل نکالی اپنے دوست کے پاس پھینکی دوسرے اس نے خود لے کے نیچے اتر آیا دس یا پندرہ منٹ کے بعد پوری کی پورا وہ ٹرک جو ہے لوگوں نے لوٹ لیا کیا گناہ کیا تھا مسلمان تو ایک لکما حرام کھانے کے لیے اپنی جان تک داؤ لگا دیتا تھا کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا تو یہ آزادی کے متوالوں نے کیا کیا کیا کیا قصور کیا تھا اس نے یہاں تو نہ سیاسی مخاسمت تھی نہ مذہبی مناظرت تھی نہ ایک دوسرے کی مخالفت تھی وہ ہم جیسا ایک پاکستانی بھائی تھا جو اپنے کاروبار سے منسلک تھا اس کا دس منٹ کے اندر دس پندرہ لاکھ روپے کا نقصان کر کے اس کے پوری کی پوری راس کو تباہ کر کے ہم نے اللہ کی عدالت میں کیا نام لکھوایا اپنا اور آپ دیکھ سکتے ہیں صبح مجھے اسپیشلی وہ ساتھی لے کے گیا پورے پل کے اوپر بوتلیں ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں اور پانی بکھرا ہوا ہے اور کسی کو احساس نہیں شاید وہ آرام سے سوئے ہو جنہوں نے یہ سارا کردار ادا کیا کیا ایک مسلمان کا دائرہ کار یہی ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایسا وقت آئے تو یہ سب کچھ کریں لوگوں اگر ہمارے لیے رسول اللہ عصب ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی ایک ازا... ایک مملکت ایک خطے کی آزادی ملی تھی اور وہ خطہ ایسا ہے جسے اللہ نے ام القرآ کہا ہے قرآ بستیوں کی ام ماں پوری دنیا کی جتنی بستیاں ہیں ان بستیوں کی ماں ہے جس کا نام بکا ہے مکت المکرمہ اور یہ پوری دنیا کا وسط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا گیا ایک پلاننگ کے تحت پلاننگ بنی کیا یا انہیں قید کر دو یا قتل کر دو یا نکال دو تیسرا کام ان کا پورا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اب جہاں بندہ پیدا ہوا ہے اب دیکھیں نا اس وقت بھی 68 سال گزر گئے یہ پارٹیشن کو ہوئے آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں جو ان کی جائے پیدائش ہے اسے آج بھی یاد کرتے ہیں بے شک وہاں سے بڑی ناگوار یادیں وابستہ ہیں بیٹیاں لٹ گئی مائیں قتل ہو گئی باپوں کو سب کر دیا گیا اس کے باوجود جہاں انسان پیدا ہوتا ہے وہاں اس جگہ سے اس خطے سے فطرتی طور پہ محبت ہوتی ہے اور جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ ہو آپ دیکھیں آپ زندگی میں پہلی مرتبہ بھی جائیں نا مکہ مکرمہ تو آپ کو احساس ہوگا میں کسی ایسی جگہ نہیں جایا جو اجنبی ہے آپ کہیں بھی چلے گی آپ کو نئی جگہ اجنبی لگے گی لیکن اللہ کا گھر بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے آپ کبھی بھی جائیں آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں لگے گا کہ یہ جگہ اجنبی ہے ایسے لگے گا جیسے میں یہاں کبھی نہ کبھی رہا ہوں یا دیکھی ہوئی ہے اور آپ کا دل کہیں اچاٹ بھی نہیں ہوگا جب آپ وہاں سے واپس پلٹیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور آپ کا دل دھڑک رہا ہوگا آپ کو ایسے لگے گا جیسے میں ایک بیٹے کو بچڑ بیٹے سے بچھڑ رہا ہوں اور اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے سے الگ کر رہا ہوں شاید بیٹے کے بچھڑنے پہ دل اتنا نہ روئے جتنا بیت اللہ سے جدا ہوتے ہوئے انسان کا دل روتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی یہ تھی کہ آپ جس طرح کسی بات چیز, چیز کو بہت زیادہ ذہن میں ہو تو اس کی خوابیں بھی آتی ہیں کوئی دوست ہو باپ ہو ماں ہو بہن ہو اور اس کے بڑی محبت ہو اس کے ساتھ تو انسان کو اس کی اکثر خوابیں آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ کی خوابیں آیا کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی لطد صدق اللہ بالحق المسجد الحرام اللہ لا تخافون. اللہ نے تمہاری خوابوں کو سچ کر دکھایا اور وہ دن جلدی آئے گا جب تم اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں بڑے امن کے ساتھ داخل ہوگے عمرہ کرو گے یا بال کٹواؤ گے یا ٹنڈ کرواؤ گے آپ کے لیے انتہائی خوشی دی. ہجرت کے آٹھویں سال اللہ نے مکہ کو فتح کروا دیا اور بغیر کسی خون بہائے ہم نے تین لاکھ ماں بہنوں بیٹوں کی قربانی دے کے یہ ملک لیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ جب دیا تھا تو ایک بھی خون نہیں بہا تھا اور آپ پورے وکار کے ساتھ دس ہزار انسانوں کا لشکر تھا آپ کے ساتھ اور آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں ایک فاتح بادشاہ کی حیثیت سے ایک فاتح عظیم لیڈر کی حیثیت سے اور آپ کا داخل ہونا مکے پہ قبضہ کرنا اور وہاں آزادی کی خوشی منانا اس کا طرز عمل کیا تھا آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں آپ احادیث کو اٹھا کے دیکھیں کہ فتح مکہ ہوتا ہے مکے میں سارا اسلامی افواج جو ہے یہ وہاں پہ قبضہ کر لیتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں آپ سرخ پگڑی پہنے ہوئے ہیں بعض آج میں کالی پگڑی پہنے ہوئے ہیں خوبصورت لباس پہنا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں مکے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سے آپ کو رات کے اندھیرے میں نکالا گیا آپ اپنی جان کو بچا کے بھاگے تھے اب وہ مملکت ایک فاتح کی حیثیت سے فاتح حکمران کی حیثیت میں آپ اندر داخل ہو رہے ہیں اور آپ کے آگے پیچھے آپ کے شاہ سوار ہیں گھوڑوں پہ سوار ہیں وہ گھوڑوں کی اب اگلی ٹانگیں اٹھوا سکتے تھے وہ تلواروں کی جھنکار لگا سکتے تھے وہ दफे عورتوں سے بچوا سکتے تھے وہ ڈول کی تھاپ پہ ناچ سکتے تھے لیکن مسلمان तुम्हारे تمہارے پہمبر نے یہ نہیں کیا تھا اللہ نے یہ مسلمانوں پہ حرام کیا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا داخل ہو جاؤ اور داخل ہو رہے ہیں آپ کی پیشانی جھکتی جا رہی ہے آپ کی داڑھی اونٹ کے کجاوے کے ساتھ ٹکراتی ہے آنکھوں میں آنسو ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہتے ہیں لا اللہ شریف لہو لہ الملک واد ابزاد وادہ اے نہ تیری ذات تکیلا ہے لا شریک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں نہ یہ تیری بادشاہت ہے میری نہیں ہے الحم تعریف بھی صرف تیری ہے وہ اللہ کل قدیر اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ. اے اللہ تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو میرا اِلا ہے انجز نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا و نثر اپنے بندے کی تو نے مدد کی وہ ہضم الحزاب سارے لشکروں کو میرے اللہ تون شکست دی ہے اے اللہ میں تیرے حضور سجدہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے جا کے کیا کیا بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا پھر اللہ کے گھر کا طواف کیا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے آ کے اپنی پیشانی کو اللہ کے قدموں میں رکھ دیا مسلمانوں یہ اندازے مسلمانی ہے آزادی کی فتح پہ آزادی کے شکرانے پہ آزادی اللہ رب جب جو انسان کو دیتا ہے اس نعمت کے شکرانے کے لیے اللہ کے نبی نے تواب کیا تھا اور اس کے سامنے نقل پڑھ کے ہارے تشکر کے لیے سجدہ کیا تھا انہوں نے وہ بھی گھوڑے بگا سکتے تھے مکے کی گلیوں میں ان کے بچوں کو اپنے قدموں سموں کے نیچے کچل سکتے تھے آپ ذرا ہسپتال جا کے دیکھیں کیفیت کو کتنے لوگ ہیں جو اپنی معصومیت سے اپنے ہاتھ اور باؤں توڑوا چکے ہیں کتنی لاشیں ہیں جن کے ساتھ لپٹ کے مائیں رو رہی ہے کیا یہ اندازے مسلمانی ہے اور میرے عزیز بھائیوں پوری دنیا کے کفار پوری دنیا کے منافق اللہ کے نبی کی مخالفت میں ہیں میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جیسے جرری انسان اگر وہ عورتوں اور بیٹیوں کو حکم دیتے تو ایک بھی ماں ایسی نہ دیکھتے جو پیچھے رہتی کیا آپ نے اپنے اور اپنی فوج کو آڑ بنانے کے لیے کیا عورتوں کو اپنے ساتھ رکھا تھا یہ کون سا دین ہے یہ کون سی ثواب کی باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو دے رہی ہیں کیا ہم نے کسم اٹھا لیے کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ لوگوں کو للت القدر کی بشارتیں دینی اور ہمارے ماتھے پہ پسینہ بھی نہ آئے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ اللہ پہ ایمان رکھنے والا نہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا وہ دنیا کو اسلام کے انقلاب سے کیسے ہمکنار کر سکتا ہے لوگو اللہ نے آپ کو شعور سے نوازا ہے سوچیں یہ اقتدار کی جنگ ہے کہ ہر انسان اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے اور یاد رکھیں اس اقتدار کی جنگ میں شہادتیں بانٹنے والوں شہادت تو صرف اسے ملتی ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مرتا ہے جو اپنے وطن کی عزت کے لیے مرتا ہے جو اپنے فرق فرقے کی عزت کے لیے مرتا ہے وہ شہید نہیں ہے وہ مقتول تو ہو سکتا ہے وہ شہید نہیں ہو سکتا شہادت اللہ رب العزت نے صرف اس کا مقدر بنائی ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے لڑتا ہے اور شہید ہوتا ہے بس یہ تو سارے اقتدار کے کھیل ہیں یہ چوہے اور بلی کا کھیل جو اس قوم کے ساتھ رچایا جا رہا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا درارا ولا درارا مسلمان کا کردار ایک یونیورسل قانون بتا دیا مسلمان کا کردار کیا ہے کہ نہ وہ کسی کی تکلیف کا سبب بنے اور نہ دوسروں سے تکلیف دے ہم سارے ملک کو کیپ کر کے لوگوں کے کاروباروں کو برباد کر کے مریضوں کو رستہ میں مار کے اور پورے ملک کی کو ایک اصلیت میں مبتلا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم اور ملت کی خدمت کر رہے ہیں اور جو لوگ انقلاب کا دعویٰ کر کے نکلے ہیں نفرت کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے کہ اسلامی اعتبار سے ان کا کردار یہ ہے کہ وہ ہمیشہ عورتوں کے حسار میں رہتے ہیں کبھی بھی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے اللہ نے تو پیغمبر کی بیویوں اور بیٹیوں کا کہا کہ تم کبھی کسی سے بات بھی کرنی ہے تو پردے کے پیچھے کرنا اور اگر لوگوں سے کہا کہ تم نے ان ماؤں سے سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے کرو اور ماں کو یہ کہا کہ بے شک امت کی مائیں ہیں آپ کے ساتھ کوئی شخص بدتمیزی کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے فلا تفذان اگل کو سارا کچھ اتار کے باہر آ کے ڈفلی پہ ناچنا تو دور کی بات ہے کسی سے نرم لہجے سے بات بھی نہ کرنا فیتمع الفیفی کل بھی ہی مراض وقل معروفا کہیں ایسا نہ ہو کوئی بیمار دل یہ سوچ لے کہ میری طرف مائل ہے جب بھی بات کرنا معروف طریقے سے کرنا اسلام کا طریقہ تعلیم تو یہ ہے کہ آپ احزاب کے موقع پہ جب پورا مدینہ اس کے ارد گرد محاصرہ کر لیا گیا تھا آپ نے اس وقت بھی عورتوں کو دعوت نہیں دی تھی بلکہ عورتوں کی حفاظت پہ الگ گڑی بنا دی تھی کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ ہماری مائیں ہیں یہ ہماری بہنیں ہیں یہ ہماری بیٹیاں ہیں یہ کون آنے والے مستقبل کی مامار ہیں انہی کی وجہ سے انسانیت کا دم قائم ہے انہیں ہی باہر نکال کے برباد کر دیں تو وہ کون سا اسلام ہے جو اس بات کی حکم دیتا ہے اس لیے مسلمان ہوش کرو ان سیاستانوں اور مذہبی پنڈتوں سے ہمیں اسلام کی توقع تو نہیں ہے لیکن کم از کم آپ اس وقت یہ سوچیں کہ ملک کے حق میں کون شخص بہتر سوچ رکھتا ہے میں کسی پارٹی کا حامی نہیں ہوں لیکن اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس ملک کے لیے جو ہمارا ایک گھر ہے اگر گھر نہ رہے چھت نہ رہے تو انسان ننگا ہو جاتا ہے یہ قائم ہے تو ہمارے سر پہ چھت ہے ہمارے گرد ایک حصار ہے اگر یہ نہ رہا تو ہماری حیثیت کیا ہوگی اگر سمجھ نہ آئے تو کشمیر کے کسی مسلمان سے پوچھ لو گجرات کے کسی مسلمان سے اس کا تصور پوچھ لو اور جن سکھوں کو مواحد کہتے ہیں ہمارے یہ لیڈر آج سے پانچ دن پہلے کی وہ ویڈیو کلپ فیس بک پہ دیکھ لو کہ سکھوں نے تلواروں کے ساتھ ایک مسلمانوں, مسلمان کو کس طرح شہ, شہید کیا آج بھی تو ہم پہ ہی اللہ نے فضل فرمایا کہ ہمیں کسی کفر کا کوئی خوف نہیں ہے ہم اگر خوف زدہ ہیں تو اپنے بھائی سے ہم خوف زدہ ہیں تو کل گو سے ہم خوف زدہ ہیں تو اپنی امت کے علماء سے ہم خوف زدہ ہیں تو اس سیاسی زما سے ہم خوف زدہ ہیں تو اپنی بیوروکریسی سے جو یہ سوچ نہیں رکھتے کہ ہمیں اللہ نے ان کی خدمت میں معمور کیا ہے ہمیں ان پہ فیرعن بنا کے نہیں بھیجا گیا اور ہم میں سے ہر شخص کو یہ یاد رکھ لینا چاہیے وہ چاہے مہراب و ممبر پہ کھڑا ہے وہ چاہے دنیا کے کسی منصب پہ بیٹھا ہے وہ دنیا کے کسی تجارت یا صنعت پہ فائز ہے وہ کسی مملکت کا گورنر یا وزیر اعلیٰ ہے وہ کسی مملکت کا اپوزیشن لیڈر ہے یا وہ صدر ہے یا وزیر اعظم ہے یا کسی بھی منصب سے اللہ رب العزت نے اسے نوازا ہے اسے یاد رکھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو دائرہ کار اس کا ہے اللہ نے اس دائرہ کار کے متعلق اس سے سوال کرنا ہے کلکم رائل وہ کلکم مسول ان ریتی ایک شخص صرف اپنے گھر کا مسئول ہے ایک شخص ایک تھانے کا ہے ایک شخص شہر کی کا مصول ہے وہ پورے شہر میں ہونے والی نا کا جواب دے گا ایک پورے صوبے کا مصول ہے وہ پورے صوبے میں ہونے والی کا جواب دینا پڑے گا اور مسلمانوں جس جن مسلمان حاکموں کو ہم جانتے ہیں تاریخ میں جن کا نام پڑھتے ہیں ان کی کیفیت تو یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے پہر میں جب لوگ سو جاتے سارا دن حکومتی امور انجام دیتے رات کو گشت پہ نکل جاتے کہ میں کسی پہ اعتماد نہیں کرتا کہ مجھے مس گائیڈ کر دیا جائے میں اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں کہ جن رعایا کا ذمہ دار مجھے بنایا گیا ہے وہ کس حالت میں رات کو سو رہے ہیں اور آپ نے بے شمار ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ حضرت عمر رات کو ایک مظلوم کی داد رسی کے لیے اپنے گھر جاتے ہیں اور انہیں پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ہے, کہا انہیں پتا نہیں ہے کہا تم نے عمر کو بتایا ہے کہ تیرے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ پتا نہیں ہے کہ میرے گھر کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں تو اس نے یہ خلافت لی کیوں تھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں بھاگتے ہیں بیت المال میں آٹے کی بھوری اپنی کمر پہ اٹھاتے ہیں آپ کا غلام کہتا ہے امیر المومنین میری کمر پہ رکھ دیجئے میں لے کے جاتا ہوں عمر کی آنکھوں میں ہم رو پڑتے ہیں کہتے ہیں اے غلام کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا اس نے کہا عمر ذمہ دار ہے اور عمر اب حق رکھتا ہے ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل کا حاقم وہ اس کے گھر میں آٹا پونچا کے اپنی کمر پہ لاد کے جائے گا اللہ نے دنیا میں ویسے عزتیں نہیں دی تھی آج ہم عزتوں کے متلاشی ہم پروٹوکول کے دائر گھیرے کے اندر اور اپنے زیر نگی لوگوں کو حقیقت بات ہے صبح قبرستان گیا تو ترس آتا تھا اپنے بھائیوں پہ بیچارے سارا دن کل اور ساری رات ہاتھوں میں چھڑیاں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اونگ رہے تھے بیچارے یہ کس ذلت میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ اللہ کی عدالت میں یہ جواب نہیں دینا پڑے گا ٹھیک ہے ہم لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے ہم ان کو ذمہ داریاں کے لیے فری ہینڈ تو دیں کہ تمہاری زندگی ہماری حفاظت کے لیے نہیں ہے تمہارے معاملات یہ نہیں ہے کہ دن رات ہمارے روٹوں پہ کھڑے ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد ہم یہ کام کہیں تو پھر ہم دار... کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ تنین انہوں نے اپنا حق نہیں ادا کیا یہ میرے عزیز بھائیوں یہ ایک ایسا وقت ہے جب ہم منہ سلقام ایک غلط رستے پہ بھاگ رہے ہیں اور ہم پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات کیا بنیں گے اور اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی تین لفظوں میں ایک بات بتائی ہے ان نبا بگیو کم لوگوں تم میں سے جو بھی سرکشی کرے گا اس کا وبال اسے اپنی ذات پہ بھگتنا پڑے گا اور ہماری سرکشی اور بغاوت ہے کہ قوم کے بدترین لوگ ہمیں پھاڑ رہے ہیں ہمیں الگ الگ کر رہے ہیں ہمارے ملک کی بربادی کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں ایسے حالات پہ ایک ہی رستہ ہے تاریخ انسانی میں ایک واقعہ ایسا ملتا ہے قوموں کی اجتماعی خلطی کے بعد جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے پھر صرف ایک قوم بچی تھی وہ قوم یونس تھی جب یونس علیہ السلام کہہ کے باہر نکل گئے کہ تم پہ اب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو ساری قوم باہر نکل کھڑی ہوئی تھی اپنے کپڑے گریبان بند پھاڑ دیے اپنے سروں پہ مٹی ڈال دی اور اللہ کے سامنے معافی مانگی اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ دنیا میں اگر میرے غزب سے کوئی قوم بچی تھی تو وہ قوم یونس تھی اور اس کے بچنے کا سبب کیا تھا کہ انہوں نے اجتماعی طور پہ اللہ سے معافی مانگ لی تھی اللہ ہمارے ہمیں بھی احساس پیدا فرما دے ہم بھی اپنے رب سے اجتماعی معافی مانگ لیں جس ہلاکت کی طرف ہم باغ رہے اللہ ہم اس سے بچا لے اللہ مسلّل محمد محمد علی محمدنجید اللہ محمد علی محمد مجید یہ کچھ ساتھیوں نے اپنے بیماروں کے لیے آپ سے درخواست کی ہے افتخار احمد شاہی ایڈوکیٹ کی بیوی کا اپریشن ہوا ہے انہوں نے آپ سے التماج کی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت کاملہ لاج لاتا فرمائے ہمارے بھائی ہیں فرحان بٹی صاحب انہوں نے اپنی پپھوں کے لیے یہ دعا کی درخواست کی ہے ہاں اور ایک اور ہے مستنصر صاحب کا بیٹا محمد احمد وہ بھی بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفاء کاملہ لاج لاتا فرمائے محترم ایک بچہ جس کی عمر تین سال ہے بہت بیمار ہے اس کا نام وہاب ہے اس کے لیے خصوصی دعا فرمائے وہاب نام نہیں ہوتا وہاب اللہ کا نام ہے عبد الوہاب نام رکھیں آپ اس کا تو جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی انسان میں نہیں ہو سکتی آپ عبد الوہاب اسے کہیں وہاب نہیں تو ویسے یہ بات جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ نام کی وجہ سے کوئی بیمار ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ویسے یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے اس لیے آپ کو انہی کلمات کے ساتھ بلانا چاہیے جو جائز ہے ہمارے لیے ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرا بیٹا سعودی عرب میں بیمار ہے اور کاروبار نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں اللہ انہیں صحت بھی دے اور اچھا کاروبار بھی دے یہ ہمارے ساتھی ہیں شیخ انعام الائیساد ان کی نوجوان بیٹی چھت سے گر کے پچھلے دنوں فوت ہو گئی ان کے لیے بھی دعا فرمائیں یہ وہ ساتھی ہیں جو ہر جمعہ آپ کے لیے ٹھنڈے مشروب کا انتظام کرتے ہیں اللہ رب العزت چند سال پہلے ان کا نوجوان بیٹا بھی ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا اللہ سے دعا ہے اللہ ہر مسلمان کو ایسی آزمائشوں سے معبود رکھے اور جن بھائیوں کو ایسی آزمائش سے واسطہ ہے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اللہ رحم الراحمین ان کے بیٹوں پر بیٹے اور بیٹی کے اور بھی جو مسلمان بھائیوں کے معاملات ہیں ان پہ رحم فرمائے اور اللہ انہیں صبر جمیل سے نوازے <تصفح> ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جمعۃۃ الوداع میں فطرانے کا جو طریقہ بتایا تھا گندم سو کے حساب سے چاول تین سو کے حساب سے میں نے اس وقت پہ عرض کیا تھا شاید آپ سن نہیں پا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دین جنسیں تھیں جو کھائی جاتی تھی کھجور یہ عام لوگوں کی غذا تھی جو یہ اس سے بہتر تھی سوگی یہ اچھے لوگوں کی غذا تھی جو اشرافیہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہتے ہیں ایک دن آپ ممبر پہ بیٹھے <تصفح> کہنے لگے عمر جو ہے یہ اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہنے لگے یہ جو عمر ہے نا یہ اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا تھا کرتا تھا اور اگر چھوٹی سی غلطی ہو جاتی تو خطاب بڑا مارتا تھا اسے ان کے گھر میں اچھا کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا یہ اپنی پھپی کے گھر کبھی جاتے تو وہاں سوگی کھانے کو انہیں ملتی تھی تو یہ کہہ کے آپ ممبر سے اتر گئے ایک بندے نے ہمت کی کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ کی بات ہماری عقل میں پڑی نہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہنے لگے بات دراصل یہ نہیں یہ ہے کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا تھا عمر تیرے اوپر کون ہے والا تو میں نے کہا تھوڑا سا کم کر لوں اس لیے میں ممبر پہ آ کے اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ فطرانہ اچھے لوگوں کا کھانا سوگی تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اکثر لوگ اپنے کھانے کی چیز ہی دیا کرتے تھے ہم سب لوگ صرف گندم کو معیار بناتے ہیں جو ہماری عام لوگوں کی غذا ہے جو چاول اچھے لوگوں میں عموماً پکتے ہیں اس کو گنتے ہی نہیں ہیں یا تو یہ ہے کہ ہم کبھی چاول دے دیں کبھی گندم دے دیں لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ میرا ذہن یہ ہے یہ نہیں کہا تھا کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ ہم کم از کم فطرانہ اچھا اگر دینا چاہتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کا برابر معیار نکال لیں مجھے ایک بھائی بھائی کا فون سن کے بڑی خوشی ہوئی اس کے بعد ان کا پنڈی سے فون آیا کہ میں نے یہ بات سنی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھجور کا سدقت الفطر دوں اور میں نے پتا کیا ہے اچھی کھجور ایک ہزار روپے کلو ہے تو یہ اچھی بات ہے اگر کوئی اچھے طریقے سے زیادہ دیتا ہے اور وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے تو یہ میں انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے عرض کروں گا صدقے کے معاملے میں اللہ رب العزت صدقہ دینے والوں پہ کتنا خوش ہوتا ہے اگر کوئی انسان بخل کرے ان پہ ناراض کتنا ہوتا ہے اللہ نے زندگی اور توفیق دی کسی مجلس میں عرض کروں گا اس لیے میرے عزیز بھائی میں صرف ایک مشورہ دیا تھا کہ ہم بہتر سے بہتر اللہ کے رستے میں خرچ کریں اگر صرف گندم ہی کریں گے جس طرح عموماً کرتے ہیں اگر اللہ ہمیں گندم پہ ہی لے آیا تو پھر ہمارا رونا نہیں ختم ہونا تو اس لیے اللہ نے اگر ہمیں آسانی فراوانی دی ہے تو ہمیں اچھے طریقے سے دینا چاہیے زائد دینا چاہیے اس میں خوشی ہمیں محسوس کرنی چاہیے یہ ایک بھائی نے کہا اگر کام کالی مرغی صبح کر کے برتن میں خون ڈال کے تعویذ سے بھی لکھا جائے تو یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے یہ بہت لمبے سوال ہیں آپ نہ جمعے کے بعد تشریف لایا کریں یا پہلے دیں تو میں ان شاء اللہ ان کا وقت رکھا کروں گا جمعے کا ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر کوئی ایسا سوال ہے جس سے آپ اطمینان حاصل ہیں, کرنا چاہتے ہیں مبت نہ پوری کوشش کروں گا اے اللہ ہمارا ملک ایک خطرناک صورت حال میں ہے اے اللہ جو لوگ تیرے پسندیدہ ہیں جو اس ملک کے حق میں بہتر ہیں تو ان کی مدد فرما اور جو اس ملک کی بربادی کے لیے نکلنے ہیں اے اللہ دلوں کے حالات تو جانتا ہے تو انہیں برباد کر دے اے اللہ جنہوں نے اس ملک کے امن کو برباد کیا ہوا ہے وہ چاہے حکومت میں ہیں یا باہر ہیں تو ان کے دلوں کو جانتا ہے اے اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے اے اللہ اس ملک کے رہنے والے لوگوں کو سکون نصیب فرما دے اے اللہ اس ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے لیے الفت پیدا فرما اے اللہ ان کا ہمیں اپنا دکھ محسوس ہو اے اللہ ان کی خوشی ہمیں اپنی خوشی لگے ہمیں اللہ خود غرض نہ بنا اے اللہ ہمارے دلوں کو مسلمانوں کی خیر خواہ کے لیے پیدا فرما ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کی محبت پیدا فرما اے اللہ مسلمانوں کا احساس پیدا فرما اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ انہیں معاف کر دے اے اللہ ان پہ رحم کر دے اے اللہ انہیں ہدایت دے دے اے اللہ انہیں سیدھا کر دے اے اللہ ہماری قوم کو سیدھا کر دے اے اللہ قوم کے لیڈران کے دلوں کو سیدھا کر دے اے اللہ ہمیں رحم کر دے اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے اے اللہ ان ہمارے دلوں کی غلاظت کو صاف کر دے ہمارے دلوں کی منافت کو ختم کر دے اے اللہ اپنے دین سے محبت کرنے والا بنا اے اللہ مسلمانوں سے محبت کرنے والا بنا اے اللہ اپنے وطن اپنے گھر اے اللہ اس سے محبت کرنے والا بنا اے مالک الملک ہم ایک دوسرے کا خیر خاہی کرنے والے ہو جائیں اے اللہ تیری بارگاہ میں پہنچے تو, تمہیں تو ہمیں عزت کے ساتھ مہمانی کرنے والا ہمیں بن جائے اے اللہ ہمیں اپنا مہمان بننا نصیب فرما اے اللہ جب تیرے حضور ملاقات ہو تو ہمارے ہاتھوں پہ ہماری زبان پہ ہمارے قلم کے ذریعے دوسرے پہ ظلم نہ ہو بلکہ ہم خیر خواہی کرنے والے ہو اے ہم راہمین ہمارے رب ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما دے ہمارے معاش کی تنگی کو دور کر دے ہمارے ملک کے حالات کو سدھار دے ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے ہماری اولادوں کی خیر فرما ہمارے مالوں کی حفاظت فرما ہمارے ایمان اور دین کی حفاظت فرما ہمارے فوج شدگان پر رحم فرما جنہیں مصیبتیں پہنچی ہیں اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما سبحران ربی کر رب